مہندی ہوتی ہے <تصفيق> دیکھیں ان کی ضروریت کا تو تذکرہ ہے خود قرآن میں ہے کہ شیطان اور اس کی ضروریت کا یعنی اولاد کا اللہ تبارک کا واتعہ نے باقاعدہ ذکر فرمایا ہے اور جو ہم مطلب احادیث وغیرہ دیکھتے ہیں اس میں بھی ان کے توالد و تناسل کا تذکرہ ہے اور ان کی اس کی شیطان کی اولاد بہت تیزی سے پیدا ہوتی ہے اچھا ہاں بہت ہی تیزی سے ان کی نسل بڑھتی ہے اور جو اکابرین کا مشاہدہ ہے اولیاء عظام کا اس سے ظاہر ہوتا ہے ان میں باقاعدہ نکاح ہوتا ہے اچھا مفتی صاحب نے شاخ فرمایا کہ یہ احکام شرعیہ کے مکلف ہوتے ہیں تو جس طریقے سے ایک مسلمان کسی اجنبی عورت کو حلال کرنے کے لیے باقاعدہ نکاح کرتا ہے اسی طرح چونکہ یہ اس بات کے مکلف ہیں شرع احکامات کے تو ان کے ہاں بھی نکاح ہوتا ہے جو شیطان ہیں مطلب گندے جن ہیں جو مسلمان نہیں ہیں کافر جن ان کا تو معاملہ وہی ہے کہ ایوریج کچھ اندازہ ہو سکتا ہے کتنی اولاد ہوتی ہے ہمارے جس طرح پاکستان ہے یا پوری دنیا میں دیکھا جائے تو دو بچے تین چار پانچ بچے نہیں ان کے ہاں تو کروڑوں کے تعداد میں ہوتے ہیں ایک ایک کے ہاں لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں بہت کثرت کے ساتھ ان کے اولاد پیدا ہوتی ہے بہت کسرت کے ساتھ اور عمریں بھی بڑی طویل طویل ہوتی ہیں تو اسی لیے مطلب یہ کہ بہت زیادہ تعداد میں پہلے بھی جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ انسانوں کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے اللہ نے ان کو پیدا کیا تو اتنی ان کی ضرورت بڑھ گئی کہ پوری زمین کو گھیر لیا تھا پہلے عبادت گزار تھے باقاعدہ پھر شرارتیں شروع کر دیں اور فتنا فساد اور بہت زیادہ ہنگامہ شروع ہوا تو اللہ تبارک کا وطالعہ نے ان کا قتل عام کا حکم دیا تو وہ لشکر آیا اور ابلیس بھی کے ساتھ آیا تھا یہ ابن اصیر نے نہایا کے اندر نقل کیا ہے اچھا ہاں وہ اس وقت بھی معلم الملقوط تھا اور اس نے بھی باقاعدہ ان کے خلاف جہاد کیا تھا اور ان کو جزیروں اور دریاؤں کی طرف دھکیل دیا تھا اچھا اب وہ پھر وہ ابلیس جب منکر ہوا تو اس کی بھی پھر وہ نسل آگے بڑھتی ہے اور وہ اس تمام جو جنات پہلے والے تھے ان کی بھی بڑھتی ہے تو تیزی کے ساتھ ان کی نسلیں بڑھتی ہیں صحیح تو موت وغیرہ کا تصور بھی ہاں ان کے یہاں اسی طرح تدفین اور تکفین کا تصور بھی بالکل اسی طرح ہے چونکہ شریعت کے مکلف ہے یہاں بالکل خدان حکیم کی جب یہ آیت موجود ہے کلو من فان کلو نفس ذائقہ تلموت تو یہ عاہیت میں تو ہر چیز تمام مخلوق موت کے دامن میں آ رہی ہے ٹھیک جنات پر بھی موت واقع ہوتی ہے رہا یہ مسئلہ تدفین کا ان میں تدفین بھی ہوتی ہے اچھا بزرگوں کے اخبار سے باقاعدہ پتا چلتا ہے کہ ان کی قبریں بھی ہیں اچھا ایوریج عمر کیا ہوتی ہوگی ان کی ایوریج کا تو ہم نہیں کہتے لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے جو دعا جو درخواست پیش کی تھی اس میں لمبی عمر کے لیے بھی درخواست پیش کی تھی اچھا بعض جنات ایسے بھی ہیں جن کی عمر جو ہے وہ دو دو تین تین ہزار سال ہے پانچ پانچ سات ہزار سال کی عمر کی اچھا ہیں ایسے جن بھی ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے جو پچھلے انبیاء سے ملاقات کر چکے تھے پچھلے کئی انبیاء سے ملاقات کر چکے تھے صحیح اچھا اس میں نیت بھی ہوتے ہیں یا شریر ہی ہے سب شرارت ہی کریں گے جیسے کہ مست صاحب نے فرمایا نا احکام شرعیہ کے مکلف ہوتے ہیں تو باقاعدہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ میں جن اور انسان دونوں کی طرف مبعوث فرمایا گیا ہوں بھیجا گیا ہوں ہم ہم تو لازمی بات ہے کہ آپ کی دعوت جنات نے بھی قبول کی قرآن میں بھی جن کے اندر بھی تو پھر ان کے اندر مسلمان بھی ہیں اور کفار بھی ہیں تو ان کے ہاں جو مسلمان ہیں اکابرین کے مشاہدے کے مطابق ان میں بھی ایسے ہی فرقے بن جاتے ہیں جیسے مسلمانوں کے اندر یا آپ جو دیکھتے ہیں فرقے ہوتے ہیں اس طرح ان کے ہاں بھی فرقے ہوتے ہیں تو شریر بھی ہیں نیک بھی ہیں بد بھی ہیں مختلف قسم کے ان کے اندر گروپ ہوتے صحیح صحیح ہیں ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام جناب جواب بات کر رہا ہوں لاہور سے جی جواب صاحب سر میرا کوشچن یہ تھا جنت جنت میں جنات ہوں گے اچھا آپ کو جواب دیتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم جس سے کچھ معلوم چلے السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام سرکار بہت بہت مبارک ہوں رمضان آپ کو آپ کو بھی مبارک کون سا پر سر میں نجم بات کر رہا ہوں جی نجم صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سر کے یہ جو جنات ہوتے ہیں ان کو کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں یا ان سے ان پہ مطلب ہم ان سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کر دیجیے گا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا اس سے ہم بات کر رہے تھے کہ اس میں نیک بھی ہوتے ہیں جس طرح اس کے سامنے فرمائے شریر بھی ہوتے ہیں تو کیا اس میں انبیاء بھی آئے ہیں جنات میں انبیاء کے حوالے سے دیکھیں قرآن حکیم میں یہ بات تو سورہ انام میں ملتی ہے کہ یا ماشاء الجنی ول علم یاتم رسولم منکم اے جنات اور انسانوں کے گروہ کیا میں نے تم میں رسول نہیں بھیجے تو انبیاء کرام کا آنا یہ تو ہے اور نبی کریم علیہ السلام کا جن و ان دونوں کی طرف محبوس ہونا یہ بھی طے ہے رہا یہ کہ جنات میں جن ہی میں سے انبیاء تھے یا نہیں تھے اس میں سلز کا اختلاف رہا ہے لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ جنات میں جن ہی میں سے انبیاء نہیں تھے صحیح. رہا یہ مسئلہ کہ ان کی طرف ہدایات احکام شریعت تو بالکل اسی طرح جیسے فرمایا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں وہ حج کرتے ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے شیخ عبدالق مودی زیلوی نے کہا کہ ان کے اوپر نہیں فرض ہے جو آسار ملتے ہیں اسی طرح باقی جو ارکان ہیں وہ یہ ادا کرتے ہیں اخلاقی ذمہ داریاں ان کے اوپر ہوتی ہیں سزا و جزا کا نظام قائم ہوگا صحیح. سورہ جن جس کے حوالے سے مطلب جو اس کا شان نزول ذکر کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اوقاغا کے بازار میں نبی کریم والے آج کل ان پر بھی رمضان ہے اس کا مطلب ہے کیا کہیں گے کہہ سکتے ہیں سر یہاں بالکل یہ بھی مکلف ہے جو مسلمان ہیں وہ بالکل روزے رکھ رہے ہوں گے آج کل یہاں ہاں بالکل صحیح, صحیح اچھا کھاتے پیتے کیا ہیں یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ہی منقول ہے کہ آپ نے شاید فرمایا کہ تمہارے جن بھائی میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں ان کے لیے کوئی غذا مقرر کر دوں تو میں نے ان کے لیے گوبر اور ہڈی بطور غذا مقرر کی ہے لہذا تم ان دو چیزوں سے استنجا مت کرنا اچھا اس کی شرح بیان کی گئی ہے کہ ہڈی تو مقرر کی گئی تھی جنات کے لیے اور گوبر مقرر کیا گیا تھا ان کے جانوروں کے لئے Hmm. یعنی ہڈی جو ہے وہ اس طریقے سے کہ شرح یہی ہے کہ جب یہ جنات ہڈی کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ پہلے سے بھی زیادہ جیسے گوشت تھا اس کو اس سے زیادہ پر ہو جاتی ہے اچھا گوشت ہو جاتی ہے اور باقاعدہ اس کو کھاتے ہیں اور ان کے جانور جب کسی گوبر کے پاس آتے ہیں تو وہ بالکل چارہ جیسا بن جاتا Achha. اور اس کو باقاعدہ تناول کرتے ہیں صحیح. تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ باقاعدہ اس طرح گوشت وغیرہ ہڈی کھاتے ہیں گوشت کھاتے ہیں اور ان کے جانور کا یہ چارہ یہ صحیح اچھا جس طرح ایک یہ ساری گفتگو سے ایک جو تصور قائم ہو رہا نا کہ ایک الگ مخلوق ہے اور الگ دنیا ہے ٹھیک ہے مطلب ایک الگ دنیا ہے تو ان کے ہاں بھی کوئی میڈیا کا کوئی تصور موجود ہے یا ان کے ہاں بھی اچھے لوگ برے لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا لیگ پولنگ یہ سب چیزیں کس طرح سے دیکھیں گے اس کو مطلب اگر اس کو ایک دنیا بالکل ایک الگ تصور کر لیا جائے اور اگر ہم اس کو اپنی دنیا سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں تو اس کو کیسے دیکھیں گے ایک کالر شامل کرتے ہیں پہلے السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون سا کہاں سے بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے جی بھائی میرا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ سب کو مہت بہت مبارک رمضان کی آپ کو بھی مبارک اور بہت پیارا پروگرام ہے اور بہت مترین معلومات ملتی ہیں بہت شکریہ <laughs> میرا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وقت جو ہے سحری کا جو ہے وہ مختلف چینلس پر مختلف آ رہا ہے تین منٹ آ رہا ہے ایک مختلف چینل پر آپ <laughs> کی کیو ٹی وی پر چھ منٹ آ رہا ہے اور <laughs> <laughs> جیو کے پر آٹھ <آنچ> منٹ آتا ہے سو ہم کس حساب سے مطلب آخری جو ہے سہر <laughs> دوسرا <laughs> سوال یہ ہے کہ مختلف درگاہوں پر جو ہے مختلف عورتوں کو مختلف کمبوں سے باندھ دیا جاتا ہے کئی جمعرات کو میں نے کئی درگاہوں پر دیکھا ہے اور کہا جاتا ہے ان سب کے اوپر جنات کا اثر ہے انہیں زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے اور کئی کئی دن تک باندھا جاتا ہے ہماری ایک دار بھی لڑکی کو ہوا تھا ایسا پھر بعد میں معلوم کرا کہ کے دورے پڑ رہے تھے اور اسے تقریباً ڈیڑھ دو مہینے تک جو ہے زنجیر سے باندھ دیا گیا اور کھانا دیا جاتا تھا گھر والے بھی لے جاتے تھے وہاں سے بھی دیا جاتا مگر سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنی ساری لڑکیاں ہوتی ہیں عورتیں ہوتی ہیں صحیح سمجھ گیا بالکل آپ کو بتاتے ہیں کولا اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجئے گا ہلو لائن ڈراپ ہو گئی ہے میرے خالہ مفتی صاحب جی مفتی صاحب جاب yeah. تو یہ جنات کی دنیا بالکل الگ دنیا ہوتی ہے ان کا معاملہ بالکل الگ ہوتا ہے بہت ساری مخلوقات ہیں تو ہر مخلوق کا ایک اپنا اپنا نظام حیات ہے ایسا نہیں ہے کہ جو نظام حیات انسانوں میں پایا جاتا ہے وہ جانوروں میں پایا جاتا ہو البتہ جنات انسان میں یہ چیز مشترک تھی کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا کی ان کو بھی عطا کی اس ان کو مقلف کیا <تصفيق> رہا یہ مسئلہ ان میں جھگڑے ہوتے ہیں ان میں فرقے ہوتے ہیں ان میں مسلمان کافر ہوتے ہیں مختلف مذاہب ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں بلکہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام ایک سفر کے دوران آپ بول فرمانے کے لیے گئے تو تھوڑی سے دور جا کے آپ کی عادت تھی یہ کام کرتے تھے تو اس میں صحابہ کرام میں سے حضرت حارث نے سنا کہ وہاں سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں لڑائی جگڑے کی اچھا جب حضور علیہ السلام واپس لوٹے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ جھگڑا کیسے آوازیں کیسے آ رہی تھی تو حضور نے فرمایا کہ وہاں پہ جنات کا جھگڑا ہو رہا تھا مسلمان اور کافر اچھا وہ جگہ کے لیے لڑ رہے تھے کہ ہم کہاں پہ رہیں تو پھر حضور علیہ السلام نے ان کے درمیان فیصلہ کیا ایک مقام مسلمان جنات کے لیے ایک مقام کافر جنات کے لیے مختص کیا صحیح ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السّلام علیکم جی وعلیکم السلام جی تسلیم صاحب بات کر رہے ہیں جی بات کر رہا ہوں بھائی جی صاحب کو السلام علیکم اور مفتی احکام کے بھی السلام, السلام. بل, میرا جیشان صاحب جی میرا کوشچن ہے کہ ان سوتے میں آپ کو اگر جھٹکے لگتے ہیں اور یہ کوئی جن ہوتے ہیں یا پتت مطلب مجھے اکثر اوقات ہوتے ہیں بڑے دور چڑھ کے لگتے ہیں اچھا سکتا ہے میرے تو یہ چیز آ ہے اور مجھے مس کر لیا اس نے تو یہ کیا یہ کیا سلسلہ ہے اور یہ کیا مطلب کیا چیز ہے یہ باقی جم وغیرہ ہے میڈیکل کوئی پرابلم یا کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے ایک الگ دنیا ہے اور اس دنیا میں سب کچھ ہی ہو رہا ہے جس طرح ہمارے ہاں ہو رہا ہے اسی طرح مطلب میڈیا کا کوئی تصور آپس میں فرقہ بندی اور اس طرح جیسا ماشاء اللہ بالکل بہت اچھا بیان فرمایا اصل میں دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنی مخفی امور ہوتے ہیں ان پر ہمیں اطلاع ملتی ہے نقل کے ذریعے ٹھیک قرآن بتائے گا حدیث بتائے گی کیونکہ ہم تو خود ان کی دنیا میں داخل ہو نہیں سکتے یا پھر ایک صورت ہوگی قیاس کی جیسے آپ بھی قیاس ہی کر رہے ہیں ہمارے یہاں جیسے ہم ان کے ہاں کھانا پینا نکاح ہے تو پھر باقی معاملات کو بھی قیاس کر لیجیے تو مسئلہ یہ ہے کہ قیاس میں غلطی ہو سکتی ہے صحیح. میں ایک رائے قائم کروں ان کے بارے میں کہ ہاں یہ ہوتا ہوگا کھینچمتانی ہے ٹانگیں کھینچنا یہ وہ سب معاملات م. لیکن ہو سکتا ہے نہ ہوتا ہو م. ہم جو یہ دیکھتے ہیں جو شیاتین ہیں ان کا کام تو ہے مسلسل لوگوں کو بہکانا یہ جنات کی مختلف اقسام ہوتی ہیں بعض चै? راستے کے اندر مقرر کر دیے گا ان کا کام ہی بہکانا ہے اچھا بعضوں کو نماز کے اندر مقرر کر دیا ان کا کام ہی نماز میں وسوسہ ڈالنا ہے بعض کو وضو پہ مقرر کر دیے وضو کے دوران وسوسہ ڈالے گا اچھا شاطین کا تو ہم یہ کام دیکھتے ہیں کہ ان کو جو کام سونپا گیا نا ان کا جو ہیڈ ہے وہ جو حکم دیتا ہے یہ اس کی پھر حکم ادولی نہیں کر سکتے ہیں صحیح اس حوالے سے مزید بہت ساری باتیں کریں گے کہیں مت جائیے گا لوٹ رہے ہیں ایک مختصر سے وقت کے بعد خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم سابری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر کریں السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی میں سجا کھوکھر بول رہی ہوں سے جی کھوکھر صاحب کل ایک کوشچن تو میرے کو ذرا غلط آپ نے وہ پتا کیا میں نے ہاں میرا خیال ہے لائن ڈراپ ہو گئی وہ سب ہم بات کر رہے تھے کہ ان کے ہاں کس طرح سے چونکہ ایک دنیا ہے نا ایک الگ ہی دنیا ہے سب کچھ لیگ پولنگ بھی ہو رہی ہے اور آپس میں لڑ رہے ہیں مرے ہیں تو کوئی میڈیا بھی ہے چینل بھی ہے کوئی اخبار بھی نکلتا ہے کوئی ٹوینٹی ٹوینٹی ولڈ کپ بھی ہوتا ہے کیا ہے سلسلہ جی نے دیکھے تشنسا مفتی صاحب نے بتایا کہ یہ موقوف ہوتا ہے منقولات پر نقل پر قرآن اور حدیث پر وہاں وہاں سے ہمیں اطلاع ملتی ہے یہ جتنی ہم نے بات دیکھی یہ ساری قرآن حدیث سے حاصل کرتا ہے صحیح تو اب یہ قرآن حدیث میں ذکر آ جاتا اس حوالے سے تو پھر تو ہم کہتے چلو بھائی وہاں پہ تسیم صاحب ڈائریکٹنگ کریں ہوسٹنگ کر لیں گے کوئی ویکینسی ہے میں تو بھائی جو ہے نا سارے ٹائم وہاں پہ بھی شروع کرنے کے موڈ میں ہے پرانے حکیم میں ہمیں جن ڈائریکٹر کے انڈر میں کام کر رہا ہوں آلریڈی کر رہا ہوں پرانے حقیق میں جنات کے حوالے سے ہمیں جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں قرآن کا نزول ہوا تھا اس زمانے میں لوگ جنات کے متعلق مختلف قسم کے اعتقاد رکھتے تھے انہوں نے بعض مختلف شکلوں میں جنات کو دیکھا تھا تو وہ اس کو باقاعدہ کائنات میں متصرف مانتے تھے اللہ تبارک وطالعہ سے جنات کا تعلق جوڑتے تھے قرآن حکیم ذکر ہے وہ جالو بئی ہو وہ نل جنی نسب وہ اللہ اور جنات کے درمیان نسبت قائم کرتے تھے بلکہ بعض ایسے تھے کہ وہ جنات کی عبادت کرتے تھے بعض ایسے تھے جو جنات سے پناہ مانگتے تھے تو اس سے ان کے غرور تکبر میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا تو قرآن نے اس عقیدے کو نظریے کو کنڈنگ کیا اور حضور علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ یہ بھی ایک مخلوق ہے اور ہمیں اس سے کس طرح بچنا ہے باقی ان کی اپنی دنیا ہماری اپنی دنیا مفت وردی پہ لڑتے ہیں ہاں مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مناسب پر ان کی جنگ ہوتی ہو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد شیطان سمندر پہ اپنا تخت بچھاتا ہے اچھا اور اس کے چیلے آ کے دن بھر کے رپورٹ دیتے ہیں وہ ایک کہتا ہے کہ میں نے فلاں کے درمیان فلاں کو کروا دیا کسی کو شراب پلوا دی تو یہ کہتا ہے اچھا کیا اچھا کیا پھر دو روایتیں ایک روایت کے مطابق ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایک میاں اور بیوی بی کے درمیان جدائی کروا دی پھر جوش سے کھا ہو جاتا اور کہتا ہے کہ تو نے کام کیا اس کو سینے سے لگاتا ہے اچھا اور ایک روایت میں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک طالب علم دین کو علم دین سے دور کر دیا تو اس پر شیطان خوش ہو گئے کھڑا ہوگے اس کو سینے سے لگاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ مناسب ہیں صحیح قبلہ شیطان جو ان کا بن گیا ہے بڑا جو اپنے سبلا باندھتے ہیں وہ باقاعدہ ان کے درمیان مراتب مقرر کرتا ہے تو ان میں بھی چونکہ نفس تو ہے حضرت عدم علیہ السلام سے مادہ حسد کی بنا پر ہی شیطان سردے سے انکار کیا تھا صحیح. تو نفس ان کے اندر بھی ہے تو हुँ. باطنی نہیں برائیاں ان میں بھی ہیں تو اس کا مطلب ہے جب مناسب ان میں تقسیم ہوتے ہوں گے تو یہ باہر میں جنگ ان میں بھی ہوگی صحیح سوال ہے ان شاء مزید بہت سی باتیں کرنی ہے بہت سی گفتگو باقی ہے اور نات شامل کرتے ہیں پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتازم و ترم صنافہ سرور حسین رکشپتی دل فکانا میرے حضور کا کان ہر, ہر زمان کیا ہیں بابا ہر زمان ایک, ایک پر اور جس پہ اری آیا ہے ستی سوال انداز جس پہ Amen. اللہ ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں سجاد کھوکر بول رہا ہوں ریزاباد سے جی جی سجاد کھوکر صاحب جی, کل میں نے ایک کوشچن کیا تھا آپ نے اس کو غلط ذرا سمجھ لیا تھا हुँ. وہ جادو ٹونے کے اوپر تھا کہ میں نے کوئی اپنی ذات کو اس کے اوپر نہیں سبجیکٹ رکھنے کے لیے کہ میرے اوپر جادو کر کے دکھائیں میرا یہ تھا کہ کفار جو ہے وہ ہم سے ٹیکنیکلی اتنے آگے بڑھ گئے ہوئے ہیں हुँ. تو کم کم ہم ان کو اپنے دشمنوں کو جو ان کا سردار ہے امریکہ کا میرے منہ سے نام نکلا تھا हुँ. تو اس کو ہم, ان کے اوپر اس طرح جادو ٹونا کر کے کم کم اگر ہمارے پاس یہ اہلیت ہے تو ہم ان کو اس طرح قابو کر سکتے ہیں تو نمبر دو جو مین آج کا جو کوشچن ہے اس کے اوپر فرشتوں جناد کے بارے میں جنات اور فرشتوں کا ذکر تو قرآن میں ہے ہر چیز کا ہے لیکن ایک ایسی قوم کا ذکر نہیں ہے جو کروڑوں اور خربوں میں ہے جن کو ہم بیکٹیریا اور جراثیم یا وائرس کہتے ہیں تو اس کا ذکر کبھی نہیں مطلب شواہر میں ملا کہ, کہ بھائی یہ بھی کوئی قوم ہے لیکن ایسی ایک جس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے جنات اور فرشتوں کا جو اس کا تو ہمیں ذکر ملتا رہتا ہے ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بھائی بہت شکریہ کال کرنے کا ایک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 وعلیکم السلام تسیم بھائی میں یو کے سے رزالہ بات کر رہی ہوں ماشاء اللہ آپ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں بہت زیادہ پاپولر ہو رہا ہے مطلب کیو ٹی وی جو ہے نا ایکچولی مجھے مفتی صاحب کو بھی میرا سلام کہیے گا تو میں نے کچھ سوال کرنے تھے مفتی صاحب سے کہ مطلب ہم نے یہ سنا ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالی کا زیادہ نام نہیں لیا جاتا وہاں پہ جنات وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں تو کیا یہ مطلب جیسے یو کے ہے میں یو کے سے بات کر رہی ہوں یو کے لحاظ سے بات کر رہی ہوں کہ مطلب یہاں پہ یہ پاکستان کے زیادہ ہوں گے اور ایک تو یہ بھی پوچھنا ہے اور ایک یہ کہ مطلب ہم جب پارک وغیرہ میں جاتے ہیں یہاں پہ تو وہاں پہ اونچی آواز میں ہم سکتے ہیں اچھا تو تسیم بھائی کچھ اور سوال کر سکتی ہوں میں ہاں بالکل کر لیں ایک اور کر لیں اچھا تو لائک میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جب ہم گھر میں ہوتے ہیں تو مطلب مطلب ہر ٹائم جو فرشتے ہیں وہ ہمیں دیکھتے ہیں تو کیا ہم گھر میں کچھ ایسا ڈریس پہن سکتے ہیں جیسے مطلب بازو کے بغیر ڈریس پہن سکتے ہیں ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا اسی صاحب سوال جواب سوال ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو موقع ہم نے قابو کر لی کیا یہ بات ہے تو میں نے عرض کیا کہ موکل دو چیزوں پہ اس کا اطلاق ہو سکتا ہے فرشتوں پر اور جنات پر تو فرشتے قابو میں نہیں آتے ہاں یہ مانوس ہو جاتے ہیں اوراد اور وظائف سے اور باقاعدہ اللہ تعالی کے حکم سے اچھے کاموں میں تعاون بھی کرتے ہیں برے کام میں اگر تعاون لینے کی کوشش کی جائے تو معاملہ الٹا ہو جاتا ہے اسی وجہ سے دیکھا ہوگا کہ بعض عامل کا دماغ الٹ جاتا ہے جو جا ان سے غلط کام لینے کی کوشش کرتے ہیں اور جنات کو بھرا قابو کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے لفظ قابو کا لفظ کہہ سکتے ہیں ایک بھائی نے کوشچن تو نہیں تھا لیکن بہت اچھی بات تھی اس لیے میں اس کی وضاحت چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے سوچا کہ میں نفل پڑھوں یا دینی معلومات حاصل کروں تو میں رات کو جاگتا رہا اور دینی معلومات حاصل کی تو ہمارا بھی مشورہ یہی ہے دیکھنے والوں کے لیے کہ قرآن پاک کی تلاوت اپنے مقام پہ بہت بابرکت اس کے انکار نہیں نوافل کا بھی لیکن جب کسی مقام پر دینی معلومات حاصل ہو رہی ہوں تو اس کو فوقت دینی چاہیے کیونکہ اس کی برکت سے الحمدللہ پھر صرف قرآن پاک اور دیگر عبادات سے ہم اچھے انداز سے استفادہ کر سکیں اور سلاوت اور نوافل کا وقت کچھ اور اس کے لیے اور ہاں وقت مقرر کر لیجائے اس تھوڑا بنا آ جائے بالکل صحیح ایک بھائی نے پوچھا یہ مزارات میں خواتین ہیں وہ لوٹیاں لگاتی ہوئے جاتی ہیں اور ایک دوسرے بھائی نے پوچھا تھا کہ وہ درگاہوں پہ کھمبوں سے باندھ دیتے ہیں عورتوں کو اور علاج کا وہ کرتے ہیں دیکھیں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس قسم کی جو چیزیں رواج پاتی ہیں وہ کوئی نہ کوئی مثبت نتیجہ نکلنے کے بعد رواج پاتی ہیں کسی نے وہاں سے شفا پائی یعنی شفا دینے والی ذات تو اللہ تبارہ کا تعالی کی ہے بے شک اللہ کے علاوہ کوئی چیز شفا نہیں دے سکتی ये لیکن ये اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ وہ شفا دینے کے لیے مختلف چیزوں کو وسیلہ بناتا ہے دوائی وسیلہ بنتی ہے کسی کی دعا وسیلہ بن جاتی ہے اور احتیاطی تدابیر بن جاتی ہیں تو اسی نظریے کے تحت اگر کوئی ایسے مقام پر جا کر کسی خاتون پر اگر جنات واقعی آ گئے ہیں اور علاج کے لیے وہ شرعی طریقے سے کوشش کرے ایسا نہیں کہ عورت کو بالکل مرتبہ جیسے کھمبوں میں باندھ کر سب کے لیے ایک نامہ بنا دیا جائے یہ بالکل شرح ممنو ہوگا وہاں اسے لے جا سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کے لاش کی کوشش کی جا سکتی ہے اس میں شرم کو حرج نہیں ہے کہ پولیس شرعیہ کا لحاظ رکھا جائے ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم تسلیم بھائی وعلیکم السلام ماشاءاللہ جو آپ موضوع لے کر آئے تقریباً روزانہ ہی اتنے خوبصورت موضوع لے کر آ رہے ہیں کہ بیان سے باہر ہی ہوگا سب باتیں بہت شکریہ سارے ہی چینل دیکھتی ہوں اچھا ہمارے کیوں گا ماشاء ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا پھر محمد محدودیہ صلی اللہ علیہ پیدا کر دیا ہمیں پھر دوسرا ہمارے رحمتوں اور نعمتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں کیوں ٹی وی نائکرما دیے صحیح بہن بات یہ ہے آپ چونکہ سارے چینل دیکھ رہی ہوتی ہے نا آپ زیادہ بہتر ایک فرق بتا سکتی ہے میں یہ نہیں کہتا سب لوگ اپنی جگہ پر کام کر رہے اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں اچھا کام کرنے کیوں ٹی وی کا بات ہے نا میں آپ یقین جانیں میں صبح اس کے ساری ٹائم کے بعد میں دیکھتی ہوں دوسرا چینل نام نہیں لوں گی چینلس کا میں دوسرا جو چینل دیکھتی ہوں اس کا جب میں موازنہ کرتی ہوں ناس تو مجھے جو نا ٹی وی بس میں تو کہتی ہوں بس میں ٹی وی ہی دیکھا میں بہت سدھری ہوں کیونکہ ایسا کہنا को جس نے مجھے سدھار دیا ہے خاص طور پر مستی صاحب سب کو السلام علیکم بہت بہت پیارا موضوع آپ آج تو تل کا میرا مس ہو گیا تھوڑا سا نا رات میں جو پروگرام آپ کا قرآن کے حوالے سے آ رہا ہے وہ بھی بہت اچھا کر رہے ہیں آپ مطلب وہ سب کو زندگی صحت تندرستی یاطافہ بہت ہے آج کے بارے میں جنات کے بارے اور اگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پہ یہ جم آئے ہیں اور یہ حال وغیرہ آ رہے ہیں ان پہ خوب اور بچوں کو باز ہوگا تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جب کچھ زیادہ کھانے لگتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ان کے پیڑوں پہ ایسا لگ رہا ہے جم گھس گیا ہے کھانا بہت زیادہ کھا رہے ہیں جیان جیان. اور بلکل. دوسرا میرے تیسرے خمضان کے بارے میں سوال ہے کہ میرے ایک رشتہ دار ہیں وہ اپنی بیگم کو نا روزے نہیں رکھنے دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں اگر تم روزے رکھو گی تو میں گھر نہیں آؤں گا بالکل خود بھی نہیں رکھتے ہیں وہ اچھا اور کہتے ہیں کہ اگر تم رکھو گی اور جب تم کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے کسی بھی قسم کی اور وہ روزے نہیں رکھنے دیتے کہتے ہیں کہ اگر تم روزے رکھو گی تو میں نا آؤں گا نینا ہاں گھر نہیں آؤں گا یہ تو مفتی صاحبان سے سوال ہو گیا میرا اور ایک آپ سے سوال ہے تسمین بھائی یہ وقفہ جو لیتے ہیں نا پہلے بھی میں کہیں چی ہوں اتنے پیار سے اتنی محبت سے بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ثواب پتا فرما دیا اللہ آپ کو اس کا عطا فرمائے بالکل اور یہ کہ جو آخر میں جو نام لکھا ہوا ہے عدل واشی کے خلیل واشی کے بیٹے ہاں <laughs> جی عادل وارسی اس کا نام ہے اور بیٹا ہے وہ, وہ جد نہیں ہے جی مفتی صاحب کہتے ہیں ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں ہم انڈیا سے بول رہے ہیں گجرات سے جی جی فرمائیے میں کئی دنوں سے آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں اور بات ہو نہیں ہے آپ سب کو بھی خراب مبارک آپ سب کو آپ کو بھی مبارک ہو میری سمنا ہے کہ وہ جو راک لیتے ہیں ناچا ہی بات ہے نا وہ ناچا ہی مجھے سننے کی ہے اچھا میں گجرات سے ہوں اچھا ضرور انشاءاللہ شاء آپ کو سنوائیں گے بہت بہت نام شریف بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ جی مفتی جی بولتے ہیں کہ میں سوتا ہوں تو جس میں جکڑن سی محسوس ہوتی ہے دوسرے بہن نے کہا میں سوتا ہوں تو جھٹکے سے محسوس ہوتے ہیں کوئی چیز ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس یہ جنات تو نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ وساوز جو ہیں اب اور زیادہ بھی آئیں گے لوگوں کو ہماری باتیں سننے کے بعد ایسا ہر, ہر وقت نہیں ہوتا کچھ سائکولوجیکل بھی ہے جی یہاں ایسا ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے نفسیاتی طور پہ انسان جب ایک بات کو محسوس کرنے لگتا ہے تو ویسا ہی بعض ظہور پذیر ہونے لگ جاتا ہے ہوتا نہیں اس کو محسوس ہونے لگ جاتا جی है है تو بہرحال اس میں کوئی تدابیر اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے رات کو سونے سے پہلے آیت ال اور چاروں فل پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں हुँ. گھر پر بھی اس طرح ہسار سے انگلی کر لیا کریں تو ہسار کی نیت کر لیا کریں تو ہسار سے قائم ہو جائے گا اس کے بعد بھی اگر یہ صورتحال پیش آ رہی ہے تو پھر یا تو پہلے ڈاکٹر کے پاس بھی آپ جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے عامل کو دکھا دیجئے تو بہتر ہے ایک بھائی نے پوچھا کہ تجدید نکاح کن صورتوں میں ہوتا ہے صحیح. تجدید نکاح تجدید کا مانا ہوتا ہے دوبارہ کرنا کسی چیز کی جدت اس میں پیدا کرنا تجدید نکاح کا مطلب دوبارہ نکاح کرنا یہ صرف ان صورتوں میں کیا جاتا ہے کہ جب یہ خوف ہوتا ہے کہ شاید کسی وجہ سے نکاح ٹوٹ گیا صحیح. اور نکاح جو عموماً ٹوٹتا ہے وہ یا تو طلاق بائن دی ہو हم. طلاق بائند یعنی ایسے الفاظ سے طلاق دی دی کہ جو الفاظ فراہن طلاق کے لئے مخصوص نہ ہو صحیح. اور پھر دوران عدت شوہر نے اس سے کے بعد تو نکاح بس کرنا ہی ہوتا ہے تجدید صحیح. نکاح ہو جاتا ہے صحیح. اور ایک صورت ہوتی ہے کہ طلاق رجعی دی ہے عدت گزر گئی رجوع نہیں کیا تو تجدید نکاح ہوگا صحیح. یا پھر وہ کری کفر زبان سے نکل گیا ہو جس سے گمان ہو کے نکاح ٹوٹ گیا تو پھر تجدید نکاح ہوتا ہے ایک مختصر سب وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں شامدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم ساوری کے ساتھ ایک ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جن ہے کیا مفتی صاحب جن آ سکتا ہے کسی پر یہ جو کہا جا رہا ہے بہت کالرز نے بھی سوال کیے یہ سوال اپنے ٹاپک کے اس کی فلو، فلنسی کے طور پہ میں اٹھاتا ہوں کہ کیا جن کسی پر آ سکتا ہے دیکھیے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ شیطان کے وساوس جنات کے وساوس تو رگوں میں آ سکتے ہیں انسان کے جسم میں لیکن یہ کہ خود بذات بنفس نفس, نفس جنات آ جائے یہ نہیں ہوتا ہے اس کے اثرات آتے ہیں اور قرآن حسین میں سورہ بقرہ کے اندر اس طرح بھی آیا ہے کہ کما یقوم اللزی یتخب بط منل یتخب بطح شیطان من المس کہ یہ جو سود خورے ہوتے ہیں ان کے انجام کے بارے میں ذکر کیا قیامت کے دن ایسے خفتی ہو جائیں گے جس طرح شیطان کسی کو چھو لے شیطان کا اثر کسی پہ ہو جائے اور وہ تو شاید میں اشارہ تو ہے کہ یہ جنات کسی کو چھوتے ہیں تو اس سے کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں لیکن یہ کہ شیطان یا جنات داخل ہو جائیں اور پھر انسان جو کہ باقاعدہ مکلف ہے با اختیار ہے اب اس کے اختیارات فلب ہو جائے یہ نہیں ہوتا ہے انسان میں داخل نہیں ہو سکتے داخل انتا? نہیں ہو سکتے یہ جو ہم بہت کثرت سے سنتے ہیں کہ وہ لوٹ لگاتی ہیں مزارات پہ اس میں بہت کم ہوتا ہے کہ جینیون کیس ہوتے ہیں ایک تو نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے اور دوسرا بعض لوگ یہ تو باقاعدہ ایک ڈرامے کی صورت میں بھی کرتے ہیں بہت کم ہوتا ہے کہ جین کیس ہوتے ہیں ان کو ان کی فیملی لے کے جاتی ہیں ایک پرومو دکھانے کے لیے ٹریلر دکھاتے, دکھاتے ہیں کہ جن بہت, جن بہت ساری جہالت کے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں ہر جگہ پہ اثرات تو ہیں نا اچھا ایک بات آپ نے فرمائی کہ خون میں سراہیت کر جاتا ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے میڈیکلی اگر ہم کسی کو خون دیتے ہیں تو وہ کیا ٹرانسفر ہو جائے گا نہیں اس کو میں نے یہ بھی ساتھ میں ارض کیا تھا کہ اس کا مطلب یہ ظاہر نہیں ہے کہ وہ شیطان اندر داخل ہو کے خون میں مل جاتا ہے بلکہ اس کے وساوس خون ہمارے رگوں میں دوڑتا ہے ایسے ہی اس کے وساوض کا اثر ہمارے رگوں کے اندر آ جاتا ہے انہیں باتین میں آ کے اس کو جکڑ لیتا ہے اور ہم اس کے وسوسے کے مطابق بعضوقات عمل کرنے لگ جاتے ہیں صحیح اور یہ جو مفتی نے شاہ فرمایا اس تھوڑا سا میں کروں گا شاہ عبد العزیز مہدی دہلوی رحمت اللہ نے اس پر اپنی ایک تحقیق بیان فرمائی ہے کہ جو جنات لطیف جسم رکھتے ہیں हुँ. روح کی طرح کا جسم رکھتے ہیں یہ انتہائی باریک جگہ میں بھی گھس جاتے ہیں اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کے جسم کے جو مسامات ہیں نا یہ جو سوراخ سوراخ نظر آ رہے ہیں हुँ. ان میں آ کے جم جاتے ہیں جنات اچھا ہاں تو بس یہی مسئلہ ہے کہ وہ جسم میں داخل تو نہیں ہو سکتے جیسے صاحب نے فرمایا لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے کلوز ہو جائیں آ کر کے اس کی وجہ سے پھر انسان مقبوط الحواس سا ہو جاتا ہے پاگلوں والی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے اس کے دماغ پر ایسا اثر تاری ہو جاتا ہے کہ جس سے مطلب وہ چڑچڑاپن بہت زیادہ غالب جا. ہو جاتا ہے غصے میں آنے لگ جاتا ہے اور یہ بھی ہم نے اس کا مشاہدہ بہت زیادہ میں نے کیا ہے کہ یہ جنات جو ہیں یہ جب انسان کو ٹچ کرتے ہیں تو ان کا جو اثر ہوتا ہے مختلف بیماریوں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے صحیح کہ آپ کو حیرت ہوگی یہ کینسر کے جو مریض ہیں نا ان سے میری گزارش ہے کہ ایک دفعہ کسی کامل عامل کو ضرور دکھا لیں میں نے علاج کے ساتھ ساتھ جی ہاں علاج کے ساتھ ساتھ بالکل میں نے یہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات جب علاج کروایا تو معلوم ہوا کہ یہ گندے جنات کا اثر تھا جو کینسر کی شکل میں ظاہر ہوا اور جب انہوں نے علاج کروا لیا تو رپورٹس تبدیل ہو جاتی ہیں خود میرے دوست ہیں ثاقب خان وہ یہاں پر پروگرام بھی کرتے رہے ایز اے ہوسٹ اچھا ان کی والدہ کو باقاعدہ ڈاکٹر نے کینسر بتایا تھا اچھا میں نے ان کو مشورہ دیا کسی کے پاس جانے کا تو انہوں نے ان سے علاج کروایا آپ یقین کیجئے ڈاکٹر نے آپریشن کینسل کر دیا تھا اچھا رپورٹ ایک دم چینج ہو گئی تھی اس لیے میرا مشورہ ہے خود میرے ساتھ ایسیڈیٹی کی پرابلم بہت زیادہ رہی ہے بہت عرصے تک رہی ہے میں نے بھی اس کا باقاعدہ علاج کروایا سات سال تقریباً ایسی پرابلم تھی کہ میں کوئی بھی دوا کتنی مرضی استعمال کر لوں علاج نہیں ہوتا تھا میں بہت پریشان تھا اور میں نے سات دن اس کے علاج کروایا اور سب ختم ہو گیا یہ کہا انہوں نے یہی بتایا کہ یہ جنات کے اثرات تھے گندے جو ظاہر ہوئے ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السّلام وعلیکم السلام جی عائشہ بات سے فر. جی عائشہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں مجھ پر نا پہلے کچھ عرصہ پہلے مجھ پر نہ یہ اثر تھا کسی چیز کا کہ یعنی سوئے ہوتے تھے تو دباؤ پڑتا تھا یا ڈر جاتی تھی سوئے سوئی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اٹیک بھی آتا تھا تو یہ ہے کہ اب الحمد للہ وہ سب کچھ تو نہیں ہے کیونکہ میں نے کسی سے علاج کروایا تھا پانی وغیرہ دم وغیرہ تھا اور کچھ وغیرہ انہوں نے دی تھی اس کے اثر سے میں ٹھیک تو ہو گئی ہوں لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ اب میرا نا دل بہت گبراتا ہے ہر وقت بہم لگا رہتا ہے نام مجھ سے ٹھیک طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے میرا وضو ٹوٹ گیا ہے میں نماز سیکھنی پڑی میری رفتیں چھوٹ گئی ہیں اس کے علاوہ دل ڈبراتا رہتا ہے بس فسا لگا رہتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے کچھ برا ہونے والا اور برا ہو بھی جاتا ہے میرے ساتھ نا جب مجھے پہلے سے ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ برا ہوگا اچھا ہاں ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام السلام علیکم سر وعلیکم السلام کون سا محمد بشیر لاہور سے بات کر رہا ہوں سر جی بشیر صاحب سر میرا یہ سوال تھا کہ جنات کے بارے میں سر میں نے پریکٹیکل دیکھا ہے کہ جن جو ہے وہ انسان کے اوپر اس طرح حافظ ہوتا ہے جیسے ایک آدمی حافظ ہوتا ہے اور تو اس کو اٹھا اٹھا کے طرح مارتا ہے جیسا خدا نہ نخواستہ کسی نے عام آدمی نے نا اس کے اٹھا کے نہ مارا اس زمین کے اوپر صحیح. اور تقریبا میرا خیال ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی جگہ نہیں چھوڑی اس کا علاج کرنے میں اچھا پھر پندرہ سال گزرنے کے بعد اس نے اس کی جان हुँ. نہیں چھوڑی हुँ. پھر اس کی, اس کی وجہ سے اس کی والدہ دنیا سے چلی گئی اچھا جنات کی وجہ سے پتہ نہیں کتنا کتنے دام نے کیے کیا معاملات نہیں ہوئے تو پھر یہ ہم مفتی صاحب نے ابھی کہا کہ جن داخل نہیں ہو سکتا میں نے تو پریکٹیکل دیکھا ہے ہری وہ اس انداز میں نہیں کہا کہا کہ جسم میں جس طرح ایک باقاعدہ پریکٹیکلی فزیکلی داخل ہو جائے ایسا نہیں ہو بہت شکریہ کال کرنے کا یہ سراہیت نہیں کرتا جیسے ایک عام آدمی اٹھا کے کسی کو پھینکتا ہے تو کیا وہ جسم میں داخل ہو کے پھینکتا ہے نہیں تو ایسے ہوتا ہے یہ بھاکتیں ثابت ہے جیسے فائد حسین فرما رہے ہیں نا یہ تو مطلب ہم لوگ اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جن نے اٹھا کے اسے وادی کے اندر آدمی کو مارا ہلاک کر دیا لیکن یہ تصرف بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت مخصوص جنات کو حاصل ہوتا ہے اور مخصوص اوقات میں حاصل ہوتا ہے اچھا تو آپ خود سوچیے نا اگر یہ شیطان ابلیس یہ تو پھر نمازی کو چھوڑے ہی نہیں صحیح گردن نہیں توڑ دے حد نمازی کے جو جانے لگے وہ باز نہ آئے تو اس کی گردنیں توڑ دے اس کا زمین پہ مارے ان کی طاقت کا اندازہ کیا ہے کیوں نہیں مارتا اور جس طرح آپ نے بتایا لاکھوں بچے ایک کے ساتھ پنگا لے لیا تو پھر تو لاکھوں پیچھے لگ جائیں گے شرارتیں کرتے ہیں جیسے مفتی صاحب نے ذکر کیا نا تنگ کرتے ہیں ڈسٹرب کرتے ہیں مارتے ہیں چیزیں ادھر سے ادھر کرتے ہیں لیکن شرائط کرنا حضول میں سمجھ گیا جس طرح فزیکلی اس میں کوئی داخل ہو جانا نہیں ہے اچھا <تصفح> مستی صاحب کہتے ہیں حسین لڑکیوں پر بہت زیادہ جنا جاتے ہیں حسین لڑکیوں پر بہت زیادہ جنا جاتے ہیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ موجود ہے ایک تصور ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس میں یہ پتا چلتا ہے کہ جنات نے کسی لڑکی کو پسند کیا صحیح. ایسے واقعات با کثرت ملتے ہیں صح. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جنات کا حسن کہا جاتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ کسی مرض سے شادی کرتے ہیں تو اس کے اوپر فوقائے اکرام نے بڑا طویل کلام کیا ہے اچھا کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے منع کیا جمناب سے شادی کرنے کی آپ نے واضح طور پہ ممانعت کر دی تو فوقائے اکرام نے بھی اس کی تفصیلات ذکر کی اور اس کے حوالے سے ممانعت ذکر کی رہا یہ مسئلہ کہ لڑکی کے اوپر جن آ جانا وہ یہی ایک کیفیت کہ وہ عاشق ہو جاتے ہیں پسند کرتے ہیں آتے ہیں شیف شیف مردوں پر بھی عورتوں پر اجازت کروں گا جی ہاں یہ خوبصورتی تو دیکھیں ایک طبی میلان کا ذریعہ اجازت دے تو میں کالر لے لوں تاکہ پھر تفصیل سے بات ہو سکے کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں لاہور سے علی ملک بات کر رہا ہوں جی ملک صاحب جی میں کچھ اس متعلق جاننا چاہتا ہوں کہ میری والدہ صاحبہ جو ہیں وہ کافی عرصے سے جو ہے نا بہت زیادہ بیمار رہنے لگ پڑ ہیں اچھا اور اس بات کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں بہت سارے ڈاکٹرز وغیرہ سے مل چکا ہوں کافی زیادہ ٹریٹمنٹ کروا چکا ہوں اور اس کے باوجود بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا اور وہ دن بدن اور کمزور ہوتی جا رہی ہیں اور یہ صورت حال ہمیں اس وقت سے پیش آ رہی ہے جب سے ہم نے نا اپنا گھر تبدیل کیا ہے اور آس پاس کے لوگوں سے کچھ معلومات ایسی ملی ہیں کہ اس گھر پہ کچھ اثر ہے ہر کا کا اور جہاں پر آ کے میرا کاروبار بھی جو ہے نا وہ کافی جو ہے نا وہ نقصان میں جانے لگ پڑا ہے جی اب میں سمجھ گیا میری با... وہ جو میری گھر میں سسٹر وغیرہ ہیں نا بہنیں ان کو بھی کچھ عجیب سی نا ان کی اسکن پہ پر پرابلم شروع ہو گئی ہیں اور وہ جو سمجھ گیا بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد دوڑتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے نا خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں شہری ٹائمس تسلیم سابری کے ساتھ ہی کالر ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں کالر کہاں سے کال کریں السلام علیکم علی السلام علیکم وعلیکم السلام سر میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں گجرات سے جی جی تو میرا سوال یہ ہے سر کہ میری دو بیٹی ہیں ایک بیٹا ہے اچھا ان کی عمر ٹوینٹی فائیو ہو گئی ہیں اچھا ان کی بتایا ان کی بتایا چاہیں وہ اچھا تو میں نے ان کی شادیوں کی بہت کوشش کی ہم ہم لیکن وہ شادی کرنے کے لیے یہ راضی نہیں ہے اچھا تو اس سال ہم نے میں اور میری بیوی نے یہ ارادہ کیا کہ ہم ابھی وہ شادی نہیں کرتی تو ہم آج کے لیے جائیں اچھا اب ہم آج کے لیے واپس آ سکتے ہیں تو وہ شادی کرنے کے لیے راضی ہوں تمہارے پاس پیسے کی کوئی اللہ کی مہربانی یہ کمی نہیں ہے صحیح تو میں یہ پوچھ لیتا ہوں کیا میں حال کے لیے جا سکتا ہوں میں اور میری بیوی اور یہاں نہیں ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بھائی بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں لاہور سے محرین بول رہی ہوں مفتی عہرام کو ناس خواہ کو بھی السلام علیکم وعلیکم السلام جی تو سین بھائی میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے ایک بک میں پڑھا ہے کہ ہر مسلمان کے گھر کی چھت پر جمعات ہوتے ہیں اچھا تو مجھے اس کے بارے میں پوچھنا ہے اور مجھے ایک نعت کی فرمائش کرنی ہے جی جی یہ دنیا ایک سمندر ہے اور طاہر مدینہ ہے ضرور آپ کو سنوائیں گے یہ تو میری بھی بہت زیادہ پسندیدہ نعت ہے ان شاء کو ضرور سنوائیں گے بہت شکریہ کال کرنے کا جی مفتی صاحب بات یہ تھا کہ یہ مختلف چینلز پر مختلف پر وقت پر اوقات آ رہے ہیں سہری کے تو हुँ. ہم کیا کریں تو اس میں محتاط طریقہ یہی ہوتا ہے جو سب سے پہلے وقت ہو نا اس کو اختیار کر لیں ٹھیک کہ احتیاط یہی ہے ایک یہ کہا کہ یہ جادو ٹونا جب ہے سب کچھ ہو سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں دوسروں کو کسی کو بھی قابو کر لیتے ठीक. تو دیکھیں مسئلہ وہی ہے کہ یہ تمام چیزیں و ذرائع ہیں اصل میں مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے صحیح. ہم شروع سے ہی کہتے رہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں اسی وقت اثر انداز ہوں گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہماری تائید ختم ہوگی بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیتا ہے اس وقت ہی اثر انداز ہوں گی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھنا چاہے تو کوئی جادو ٹونا ہم سے اثر نہیں کر سکتا تو بعض اوقات اللہ تعالی یہ تائید اس لیے ہٹ جاتی ہے کہ یہ چیزیں ہم پہ اثر انداز ہو اور ہماری آزمائش ہو جائے صحیح. اس لیے مطلب اگر قابو کرنا چاہیں گے تو ہی اثر ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے ورنہ ایسا نہیں کہ ہر ایک کو کر سکیں یہ کہتے ہیں جراثیم وغیرہ کا کہیں تذکرہ نہیں ہے کہ وہ قوم ہے ایک باقاعدہ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر پیدا شدہ چیز کے بارے میں قرآن عظیم میں تفصیلی بیان ہو ورنہ اللہ تبارک کا وطالیہ نے تفصیل سے بیان فرمایا کہ زمین و آسمان کی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی تصبیح بیان کرتی ہیں ان میں سے جراثیم بھی یقینی سی بات ہے کہ مذکور ہو گئے لیکن باقاعدہ ان کا ایک قوم کے اعتبار سے تذکرہ نہیں کیا گیا صحیح یہ کہتے ہیں کہ کیا جہاں اللہ کا نام زیادہ نہ لیا جاتا ہو وہیں جنات زیادہ ہوتے ہیں تو اگر ایسا ہے تو ہمارے یو کے میں بہت زیادہ ہوں گے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا